فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وحمد نیتنی خیر من علی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ حصول ثواب آخرت رضاء رب الام کے لیے اچھے اچھے نیتیں کر لیجیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے شریک رہوں گا علم دین حاصل کروں گا آداب علم دین کو منحوض خاطر رکھوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیضان مدری مذاکرہ یعنی مدری مذاکرے کے فیضان سے مختلف سلسلے میں آپ کو دکھاتے ہیں ان میں سے ایک اسلام کی بنیادی باتیں بھی ہیں اور اسلام کی بنیادی باتوں میں ہمارا آج کا موضوع ام کرام علی مصلاۃ و تسلیمات ہیں ہم آپ کو اس تعلق سے امیر علیہسنت کے مختلف مدنی گلدستے پیش کریں گے اور اس وقت ہمارے پاس جو آپ کو دکھانے کے لیے سب سے پہلا مدنی گلدستہ ہے وہ ہے نبی کا مطلب آئیے ہیں قرآن پاک میں یہ فرمایا انََ کرتا ہوں یو سلون النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں نبی کا ترجمہ جس کو عربی کی تھوڑی بہت بھی لغت کا معلوم ہے اس کو پتا ہوگا کہ نبی کا ترجمہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا ہاں کسی سے پوچھ لو جو بھی عربی جانتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ نبی کا لفظی ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا نبی غیب کی خبریں تو دیتا ہے اللہ بھی تو غیب ہے غب القید ہم کو کس نے بتایا خود بخود پتا چلیا پاک نے ہم کو کہ اللہ ہے انہوں نے فرما اللہ ہے. کیا سید یا رسول اللہ اللہ ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو فرما رہے, ہیں، جو فرما رہے ہیں، تو بے شک اللہ ہے اور نہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نبی کے بارے میں آپ نے نبی کی لفظی معنی جو امیر السدت نے بیان کیے اور اعلی حضت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ کنظوریمان پڑا کیجئے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے تفسیر خزان عرفان ہے تفسیر نور الرفان ہے تفسیر سراط الجنان بھی ہے اور اس میں ترجمہ کنزول عرفان بھی ہے کنز ایمان کا آسان ترجمہ اگر آپ کو آسان اردو میں کنز المان سمجھنا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے معاون ہو تو آپ وہاں پڑھیں گے تو آپ کو نبی کا جہاں لفظ نبی آئے گا تو وہاں پر آل حضرت نے یہی ترجمہ کیا ہے اور کنز المان پڑھنا چاہیے تفسیر کے ساتھ ہمارا مدنی انعام بھی ہے روزانہ کم از کم تین آیاٹ ماہ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا نبوت کا زوال نہیں یہ ایک ہمارا موضوع ہے اگلا اسی موضوع کے تعلق سے آئیے آپ کو یہ مدنی گلدستہ دکھاتے نبوت کو سوال نہیں لگتا نبوت ایک بار مل گئی تو وہ دوبارہ لی نہیں جاتی ملایا تو لی جا, لی جا سکتی ہے شلب ہوتی ہے نبوت صلب نہیں ہوتی اب تو نبوت ختم ہو گئی اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں اگر کہو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ تو پہلے کے نبی ہے جب یہ تشریف لائیں گے نا, تو یہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے یہ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے کیونکہ وہ دین ان کا منسوخ ہو چکا یہ دین مصطبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب قیامت تک باقی رہنے کا ہے تو اس لیے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے دین ہی کی تبلیغ فرمائیں گے قرآن کی تبلیغ فرمائیں گے یا میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وہ بھی الحمدللہ سنتوں کے مبلغ ہوں گے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ اصطلاح ان کے لیے لکھی بھی نہیں ہے سرکار کی سنتیں ہم کریں گے سرکار کی تعلیمات ہم کریں گے صلی اللہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ تعالیٰ علی و علی و صلو صلی اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں ہمارا موضوع چل رہا ہے ایک ہمارے پاس مدنی گلدستہ یہ ہے کہ نبی امت میں سب سے زیادہ نیکو کار ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھیے امیرہ علیہ سنت کا مدنی گلدستہ نبی جو ہے نا نبی یہ بہرحال امت سے نکتاز ہوتا ہے نیکی میں، گاڑی میں عبادت میں ریاضت میں علم میں، عمل, میں عمل میں عقل میں ہر طرح سے نبی امتی سے ممتاز ہوتا ہے بالکل بڑے پرتے درجے کی حماقت ہوگی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب نبی کی دو عمر بظاہر سال کی ہوئی اور خلا کی عمر تو ڈیڑھ دو سال کی ہوئی ایک سو باون سال کی ہوئی تو اس نے زیادہ عبادت کر لی زیادہ نمازیں پڑھ لی اس لیے بظاہر یہ امت کی اپنے نبی سے عمل میں بڑھ گیا یہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ نبی کے عمل کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے نبی تو بہت بڑی بات صحابی کے عمل کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آصف سے ساتھ میں آتا ہے کہ کسی صحابی کا مٹھی جاؤ خطاب کرنا یعنی کوئی صحابی ایک مٹھی بر جو خیرات کر دے غیر صحابی اگر سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دے تو وہ اس مٹھی پر جوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب صحابی کی شان تو نبی کی شان امتی جتنا بھی عمل کرتے وہ نبی کی تعلیم سے کرتے نبی کی تعلیم سے کرتے اور یہ مطلب ایک عام سا آئدی سے مشہور کہ نیکی کی ترغیب دلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا اب مثال کے طور پر آپ کو جتنے بتایا کہ مومن جتنے مومن کے لیے آپ مقرر کی دعا کرو گے اتنی اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی اس کی گنتی کے برابر اچھا. اب بتانے والے نے ایک ہزار آدمیوں کو مل پر یہ بتایا مطلب نے کڑے ہو کر آپ کو بتایا تو مطلب چلیے آپ پانچ ہزار بالکل پانچ ہزار ہیں پانچ ہزار کے سامنے میں نے یہ بات کی کہ مطلب ایک نیکی سی مومین آپ کو ملے گی اگر آپ مسرت کی دعا کریں آپ کی سمجھ میں آ گیا آپ تب نے یہ دعا مانگ لی آپ سب کو فی مومن ایک ایک نیکیاں ملے گی کہ نیکی کی ترغیب دینے والا بھی ہوتا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا تو آپ کو تو ایک ایک نیکی ملے گی فی مومن اور مجھے انشاءاللہ پانچ ہزار نیکیاں ملیں گی اچھا اچھا مجھے کس نے بتایا صاحب تو میں نے جناب کتاب میں پڑھا کتاب لکھنے والے پر بات آئی کہ لکھنے والے کو اتنا زیادہ سوا ملے گا سب تک یہ سبق بنا نہ یہ لکھتا نہ سب کو پتا چلتا تو یوں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے جو نے ان تک سلاب پہنچے گا کہ محدسین ریوایت کرتے تو دوسروں تک پہنچتی نہ کرتے تو کیا پہنچتا اور یہ سمجھ میں آیا حدیث پہنچا دو میری سے وہ ایک ہی آیت تو پہنچانے کا سلاؤ کتنا کہ جب تک یہ پہنچتی اب یہ ایک بات میں نے آپ کے لیے دے دیا یہ مومنو والی ممکن ہے کہ ہاتھ میں سے بہت سارے بھائیوں کو یہ پتا کہ کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے لیے پہلی بار نئی بات سنی ہوگی کبھی کہ چنتک نہیں پہنچی وہ تو پہنچاتے رہیں گے پہنچاتے رہیں گے تو مجھے بھی اس کا سوال وتار رہے گا اور آخری سب کا سوال جمع ہو کر ہمارے آکا تک پہنچ جائے گا کہ سب سے پہلے تو آکا نے یہ بات بتائیے ہمیں تو یہ سارا سوال تک پہنچا یہ تو ایک ہے تو اس طرح ہوئے زمین پر جتنی عبادتیں ریادتیں ہو رہی ہیں جتنے نیک کام ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب سرکار مدی کا سن علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے تو خدا کی قسم ہمارے آسا کو لمحے کے کروڑ میں حصے میں جتنا سوال پہنچ رہا ہے ہر وقت ہر وقت یہ نہیں یہ کوئی وقفہ آئے ابھی چلیے یہاں رات ہے تو کہیں دن ہوگا کہیں شام ہوگی تو کہیں صبح ہوگی ہر بھی بند کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کا جلوہ رسیف کرے چوبیس گھنٹے وہاں سرو کرنے والے موجود ہی ہوتے موجود ہی ہوتے ایک پل بھی اچھی نہیں گزرتی کاب اللہ شریف پر عام طور پر کہ وہاں کوئی ثواب نہ کر رہا ہر وقت لوگ سباد میں مصروف ہوتے دن رات کے کسی حصے میں تو ان سب کا ثواب حضور ساجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے تو ایک لمحے کے میں حصے میں جتنی نیتیاں سرکار کو پہنچ جاتی ہیں اگر کسی کو کروڑ سال کی عمر مل کیا تو بھی وہ اتنی نیتیاں نہیں کر سکتی اب بات واضح ہو گئی کہ نبی بارات ممتاز ہوتا ان کی کسی سور وہ بڑھ نہیں سکتے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر علی سنت نے کتنے پیارے انداز میں مثالیں دے دے کر انبیاء کی شان کو سمجھایا اور یہ بات بیان کی کہ انبیاء کی طرح کوئی بھی نیکوکار ہو ہی نہیں سکتا وہ تو نیکیوں کا دروازہ دکھانے والے ہیں وہ جنت کے راستے کی طرف لے کر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا کتنا مقام ہے مرتبہ بہت پیاری مثالوں کے ساتھ ایک بات سمجھائی اور یہ مثالیں جو آپ کو دی ہیں یہ امیر سنت کے آڈیو بیان کے ذریعے دی گئی ہیں امیرال سنت کے آڈیو بیانات سنا کریں اس میں بہت سارے مدنی پول ہوتے ہیں آپ کو یہ بیانات مختلف مواقع کے مناظر اور مکسنگ وغیرہ کے ساتھ اس کے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ بھی کیے جاتے ہیں اور آپ میموری کارڈ بھی رکھا کرے فیضان مدنی مذاکرہ اپنے ساتھ ڈبلو پر امین السلمت کے مدنی مذاکرے آپ کی تحریرات آپ کے ترجمے تحریر کے ڈبنگ مدنی گلدستے آپ کے سلسلے آپ کے مختصر مدنی گلدستے تشیری مدنی گلدستے حتی المقدور کوشش یہ آڈیو بکس وغیرہ یہ بھی ہم ایک ہی جگہ پر آپ کے لیے جمع کر کر رکھتے ہیں کہ آپ آئیں اور امین السنت کی ویب سائٹ سے مستفید ہوں سرچ کریں آپ کو کیا چاہیے اور اپنے سرچ ریزلٹ کے مطابق آپ اس چیز تک پہنچنے کی کوشش کریں نبی امت میں سب سے زیادہ نیکوکار ہوتے ہیں بہت پیاری مثالوں کے ساتھ امیر عالیہ سنت نے سمجھایا امیر سنت کے مدوی مذاکروں کو دیکھنے کا اپنا ماحول بنایا تاکہ آپ بہت سی باتیں سمجھ سکیں ایک بات ایک جملے کے اندر تو میں نے بھی بیان کر دی لیکن اس کو مثال کے ساتھ امیر سنت نے بیان کیا آپ امیر سنت کی سو فیصد کتب و رسائلہ پڑھا کریں اور مدوی مذاکرے میں بھی آپ کی سو فیصد حاضری ہونی چاہیے تاکہ آپ اس طرح کی باتیں سیکھ سکیں سن سکے عملی جامع پہنا سکے اور اس کی برکتیں پا سکے انشاءاللہ شاء بہت, بہت بہت بہت بہت بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور ایک بہت حصہ بہت ہی قیمتی ٹاپک ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے نافرمانی فرمانی کی کہنا کیسا اس بات کو لازم بات ہے یہ ایک بہت حساس موضوعات آپ کے سامنے رکھے گئے امیر سنت ہی بیان کر رہے ہیں وہی وہ وضاحت کر رہے ہیں وہی وہ مثالیں بیان کر رہے ہیں ہم انہی سے سنتے ہیں اور انہی کے مداری پھول سے ان کی آواز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے مداری گلدستہ دیکھتے ہیں کفیا کلمات کے بارے میں سوال جواب سفا نمبر دو سو ساٹھ سوال سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی یہ کہنا کیسا جواب تلاوت قرآن کریم قرآت حدیث پاک کے سوا اپنی طرف سے حضرت سیزن آدم صفی اللہ علیہ نبی علی السلام خاط کسی نبی کو معصیت یعنی نافرمانی کی طرف منسوب کرنا سخت حرام بلکہ ایک جماعت علماء کرام اللہ السلام نے اسے کفر بتایا چنچے میرے آقا اہل حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ سلاۃ والسلام کی طرف نا و گناہ کی نسبت حرام ہے عائم دین رحم اللہ المبین نے اس کی تصویر فرمائی بلکہ ایک جماعت علماء کرام رحم اللہ السلام نے اسے کفر بتایا مولا عز و جل کو شاعری ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر یعنی جو چاہے فرمائے اگر دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے ولی مسلح ترجمہ کنزولیمان اجلا اجزا جل کی شان سب سے بلند یہ پارہ چودہ سورت النحل آیت نمبر سات تھی بلا دشمی یوں خیال کرو کہ زید نے اپنے بیٹے امر کو اس کی کسی لفظی شا بھول پر متنبے یعنی خبردار کرنے ادب دینے ہزم و عزم و احتیاط اتم یعنی آداب و احتیاط سکھانے کے لیے مثلاً بےودا نالائک احمق وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا کہ باپ کو اس کا اختیار تھا یعنی باپ بچے کو نالک بےوقوف وغیرہ کہہ دے تو وہ باپ کہہ سکتا ہے اب کیا امر کا بیٹا بکر یا غلام غلام خالد انہیں الفاظ کو سنعت بنا کر اپنے باپ اور رہتا امر کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے ہاشا ہرگز نہیں نے یعنی اگر باپ نے بیٹے کو احمق گدھا بے وقوف وغیرہ کہہ دیا تو کیا اسی کو سنت بنا کر تو بیٹا بھی بولے اپنے ابا کو کہ بے وقوف گدھا کیسا رہے گا تو کہ اگر کہے گا بیٹا باپ کو کہے گا یا غلام آکا کو کہے گا تو سخت گستاخ و مردود نہ سزا و مستحق عذاب و تازیر و سزا ہوگا جب یہاں یہ حالت یعنی عام باپ بیٹوں کا یہ معاملہ ہے اللہ جل کی ریس کر کے امبیال صلاح اسلام کی شان میں ایسے الفاظ بکنے والا کیوں کر سخت شدید و مدید عذاب جہنم و غزب الہی کا مستحق نہ ہوگا بل یاد و تعالی سیدنا العدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ صلاحۃ السلام اور کسی بھی نبی کی گستاخی یہ کفر ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں تو ان کی نافرمانی کا تذکرہ اگر ہے بھی قرآن میں جیسے اللہ نے جس طرح بھی فرمایا وہ یونس علیہ السلام نے پڑھا لا اللہ کا انی من تو کہ بے شک میں میں تو ظالموں سے ہوں انی کنتوں میں نو میں ظالموں سے ہوں یہ انہوں نے فرمایا میں آپ کو سمجھانے کی رس کر رہا ہوں تو کیا نعوذ باللہ کوئی ان کو اٹھ کر ظالم کہے گا کہے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائے یہ قرآن کی تلاوت کی حد تک اور تلاوت حدیث کی حد تک ہی یہ چیزیں رکھی جائیں گی اس کے علاوہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے واللہ تعالی اعلم و رسول علم. مدن مذاکر کی ایک اور بات آپ کو میں بیان کروں وہ ہے نا کتاب صاحب ایک کتاب سے پڑھنا مطلب فتح پڑھنی اعلیٰ درد سے تو یہ کیسے ہوگا تو امیر سنت کی کتب و رسائل کے مدنی پھول کیا ہے وہ سمجھنے اور پڑھنے امیر اہل سنت سے تو مدنی مذاکرے میں آئیے امیر اہل سنت کی کتب و رسائل جو ہیں وہ آپ سو فیصد پڑھے اس کی برکت مدنی مذاکرے میں آئیں گے تو ان رسائلوں میں جو جو چیزیں جو خزانے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ شاء سمجھ میں آئیں گے آپ اس کو سمجھ پائیں گے تو یہ آپ نے ابھی مدنی گلدستہ بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا یہ نبی علیہ السلام کے لیے کیا لفظ بولنے ہیں کس طرح بولنے ہیں اور ان ذاتوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے کس طرح ڈرتے ڈرتے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلنا ہے کیا احتیاطی اختیار کرنی ہے اور کیا ذہن ہونا چاہیے اور ادب کا دامن ہمیں کس انداز سے تھامنا چاہیے اور اس چیز کو الحمد للہ ہم نے اس ودنی گلدسے میں سنا جنہوں نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے بہت پیارا موضوع ہے بہت ضروری موضوع ہے بہت اچھا موضوع ہے اور ہمیں ہماری معلومات پہ ہونا چاہیے اسی طرح بعض جو ہے وہ پتا نہیں کیا کیا بولتے رہتے اور اللہ تعالی انہیں ہدایت دے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض نازیبا کریمات کہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور یہ مدنی گلدستہ دیکھنا چاہیے دیکھیے یہ جو آشق ناشاد ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام زلیخا کا قصہ والے کے بیٹھی جاتے ہیں ان بیچاروں کو اتنا پتا نہیں کہ یوسف علیہ السلام پاک تھے اس ان کی طرف سے عشق تھا ہی نہیں جو کچھ ہوا زلیخا کی طرف قرآن کی صاحب آئے تھے اس میں وہ جہلت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا نعوذ باللہ نوزالک بہت خطرناک باتیں اس لیے معلومات نہیں ہوتی پردے کے بارے میں سوال جواب میں پورا عشق مجاسی کا ایک عنوان ڈالا گیا ہے اس میں یہ یوسف علیہ السلام کے جو الزامات جاہل لوگ رکھتے ہیں اس کی الحمد للہ قرآن آیتوں کے حوالے سے اس کو رد کر دیا گیا ہے سب کو پڑھنا چاہیے ولہ تعالی علم و رسول عاللم صلی اللہ تعالی علی و, علی و, اللہ علی و, اللہ علی و اللہ تعالی علامد اور یہی موضوع آپ کو نیکی کی دعوت کے اندر بھی امیر سنت کی جو کتاب ہے نیکی کی دعوت سنت جل دوم کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا وہاں سے بھی آپ حاصل کریں اور امیر السنت کے سو فیصد کتب و رسائل پڑھنے کا آپ اپنا ذہن بنائیے اور اس کی برکتیں بھی پائیے بہت سارا آپ کو علمی خزانہ ملے گا دیکھیں نام ہے نیکی کی دعوت اور انبیاء کرام علی مسلاط و تسیمات کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور انبیاء کرام علیم السلاط و تسلیمات کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی آپ کو ملے گا اور اس کتاب میں تو بہت کچھ ملے گا آپ کو کفارۂ قسم کے بارے میں بلکہ وزو کا طریقہ بھی ہے اس کے اندر سلام مصعفہ کے مدنی پھول بھی ہے اس کے اندر اور کتاب نیکی کی دعوت ہے یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک باب ہے اور اس کے اندر شفاعت کا بیان بھی ہے تو آپ دیکھیں گے کتابیں پڑھیں گے امیر علیہ سنت کی تو بہت بہت بہت برکت حاصل کریں گے اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک مدری پھول پتہ چلا کہ آپ کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا مزید یہ کہ ہمارے ہاں بچوں کو معصوم کہتے ہیں ایسا کہنا کیسا ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اب ہمارے ہاں تو بچے کو معصوم بولتے ہیں معصوم بچہ لیکن بچے کو معصوم نہیں بولتا ہمارے میمن بہت اچھے ہیں اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں وہ بڑی دلچسپ غلطی کرتے ہیں کرتے غلطی ہیں. وہ دلچسپ غلطی کرتے ہیں اور مانا سنبھل جاتے ہیں کہ سے ہمارے مہم بچے کو ناماسوم بچہ بولتے ہیں درست کہتے ہیں ناماسوم بچہ وہ کہنا معصوم ہی جاتے ہوں گے لیکن وہ ناماسوم بچہ ہے بالکل صحیح ہے ناماسوم معصوم ہو ہی نہیں سکتا کیوں بچے بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ناک میں دم کر دیتے ہیں پھر سے خطرناک ہوتے ہیں بچے باز تو بندہ مار دیتے ہیں ایسے بچے ہوتے ہیں ویشی قسم کے بلکہ فتح رضویہ شریف میں چوتھی جلد کے آخر میں بہت سارے فوائد جلیلہ کے نام سے ایک عنوان قائم کیا عالت نے نہیں قائم کیا حضور مفتی ہند نے کیا ہے اس میں ایک میں نے بھی پہلی بار میں بھی چونکا وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نابالغ بچے بھی بعض خطائیں ایسی کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے کیا جب کہ یہ سخت بیمار ہو گیا یا معذور ہو گیا گر پڑا تو سر پھٹ گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کو کسی خطا کی وجہ سے ایسی اس کی ترکیب بنی ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو خطا کی وجہ سے بنی ہے لیکن یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں اس مفہوم کا ایک مطلب جزیہ میری نظر سے گزرا تو ان مانو کر معصوم یہ بھی نہیں تو بچے کو بھی معصوم نہ کہنے میں آفیت ہے معصوم بچہ یہ عام ہمارے یہاں ہم بولتے ہیں کہ یہ انبیاء اور ملائکہ کے لیے ہاں اگر معصوم اصطلاح جو شرح اصطلاح معصوم اس اصطلاح کے معنی کے پیش نظر اگر کسی غیر نبی کو معصوم کہیں گے نا تب یہ ہے یہ کیونکہ وہ معصوم عن اسان یہ انبیاء اور ملائکہ ہیں اسیان سے اللہ تعالی کی نافرمانی سے گناہ سے یہ انبیاء اور ملائکہ کا ہیں ان سے صدور ناممکن ہے گنا کا نہیں کریں گے یہ گنا باقی سب سے صدور ممکن ہے تو ان مانوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی نبیوں اور رشتوں کے علاوہ معصوم نہیں ہے یہ ہمارا اہل سنت کا بالکل یعنی کہ بغیر کسی اختلاف کے عقیدہ ہے اجتماعی اس پہ اجما کہ لو جو بھی کہہ لو سب یعنی متفق اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ بچے کو معصوم نہ ہی کہا جائے بلے کہنے والا وہ مانا پتہ نہیں ہوتا اس لیے وہ حکم کیا لگے گا اس پر لیکن نہ کہا جائے معصوم بچہ آج سے نہ کہے ناظرین بیمار نہ کہیں نا معصوم کہتے ہیں آپ کی مرضی معصوم تو صحیح کہتے آپ بول تعالیٰ عالم و رسول عالم اجزا صلی اللہ تعالی علیہ مدوری منوں کو تو معصوم نہیں کہا جائے گا معصوم جو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے معصوم تو کہہ سکتے ہیں اور ہیں بھی وہ غیر معصوم انبیاء کرام علیم وصلاۃ و تسیمات معصوم ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں نبی معصوم ہے فرشتے معصوم ہیں گناگار نہیں آسی نہیں ہم آسی گناہگار ہیں اس کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی اللہ معصوم نہیں ہے سرکار غوف اعظم رضی اللہ تعالیٰ ولیوں کے سردار ہیں گناہوں سے محفوظ تو ہم ان سے ان کے بارے میں حسن زن کے ساتھ کہیں گے لیکن لفظ معصوم جو ان کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے یہ اصطلاح یہ انہی حضرات کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نیک فرد امت میں ہوا نہ ہوگا سمجھے ان پر اینڈ یہ صدیق تھے ان کا مرتبہ کوئی بھی امتی پا نہیں سکتا کسی بھی امت کا امتی نہیں پا سکتا وہ آپ خفت میں بھی سنتے رہتے ہوں گے اب دل البشر بادل تحقیق اباب بکرین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ سب امتیوں میں سارے نبیوں کے بعد انسانوں میں یہ افضل ہے صدیق جی رضی اللہ تعالی تو ان پر بس اب امتیوں کی فضیلت کا ان پر انتہا ہو گیا ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہو سکتا مگر معصوم کی اصطلاح ان کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے نا جو جس کا لقب جائے وہیں رہنا چاہیے نا وَل تعالیٰ علم رسول صلی اللہ تعالی وسلم امرام علی و, و تسیمات معصوم ہے اور معصوم کا لفظ کہاں بولنا ہے اس کی بھی بذات ہمارے پیچھے مدری گلدسے میں ہوئی ہے اور پھر بھی معصوم ہے یہ بھی مداری پھول ہمیں دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارا موضوع چونکہ امبیا کرام علیم السلاط و تسلیمات کی ذات ہے اس موضوع پر بھی ہم مدری پھول ہم سنت سے لیں کہ انبیاء کرام علیم السلاط و تسلیمات کی تعداد کتنی ہے اس تعلق سے کیا ہمارا ذہن ہونا چاہیے آئیے مدری گلدستہ دیکھتے ہیں نبی تو بہت سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں کہہ سکتا اس کی ممانت ہے اس لیے کہ فکس عدد کوئی مستند روایت میں نہیں ہے اس لیے بہار شیر نے بھی لکھا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں تحدید نہیں کرنی چاہیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے دنیا میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ آئے ہوں گے ان زائد کا انکار اور اگر کم آئے تھے تو غیر نبی کو نبیوں میں شامل کر لیا اس لیے یوں کہنا چاہیے کم و پیشے ایک لاکھ چوبیس ہزار ول تعالی صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ام کرام علی ملاۃمات کا مقام شہدات سے بھی افضل ہے اور شہید زندہ ہے آئیے پتا اللہ بولنے سر حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کیا شہید زندہ ہوتے ہیں جی ہاں شہید زندہ ہوتے ہیں پارا دوسرا سورت البارا ایک سو چون نمبر آیا وی مئی بل اش میرے آقا نعمت، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آساد ترجمہ قرآن کنز المان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور جو خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں کہ آپ کو اس کی تفسیر بھی ارض کیے دیتا ہوں چنانکہ حضرت صدر اللہ فاضل مورانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ حادی فرماتے ہیں یہ آیت شہداء بدر کے حق میں نازل ہوئی لوگ شہدہ کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی لوگ مطلب کہتے تھے کہ اب تو دنیا سے چلے گئے انتقال ہو گیا اور اب ان کو دنیاوی راحتیں ختم ہو گئی ان کی آسائشیں ختم ہو گئی تو اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں معلوم ہوا کہ شہید جو ہیں وہ حیات ہوتے ہیں. وہ کس طرح کی ان کی حیات ہوتی ہے اس کی تفسیر بھی سن لیجیے سعود اللہ فاضل رحمت اللہ تب علیہ فرماتے ہیں. موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہدہ کو حیات قطع فرماتا ہے ان کی ارواہ پر رزق پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں اجر و سباب بڑھتا رہتا حدیث شریف میں کہ شہدہ کی روحیں سبز پرندوں کے قالب یعنی بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں پارا چوتھا سورہ آلیہ عمران کی آیت نمبر ایک سو میں بھی شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ولادی روفی سب ہی امواتا براہ اب ترجمہ کنجور ایمان اور جو اللہ عز بدل کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں پتا چلا کہ شہید جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور ان کو مردہ مت کہو بلکہ کہنا دور کی بات ہے ان کو مردہ تصور بھی مت کرو مردہ خیال بھی مت کرو ان کے بارے میں سوچو بھی مت کہ یہ مردہ ہے یہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی بہرحال یہ کہ شہدائے کرام زندہ ہیں اللہ تعالی ان شہیدوں پر خوب خوب اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ایک آش اپنی رہا میں شہادت کا جام عطا کر دیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد مودانی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کے سامنے مدانی مذاکرات سے اسلام کی بنیادی باتیں اور اسلام کی بنیادی باتوں میں صرط و تسلیمات کے لیے ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے کیا ہمارا ذہن ہونا چاہیے اس کے تعلق سے امیر سنت کے مدانی گلدسے ہم نے آپ کو پیش کیے مزید سلسلے کے ساتھ ہم ان شاء اللہ رحمان پھر حاضر ہوں گے مدنی شہر دیکھتے رہیے فیضان مدنی مداکرات جاری رہے گا ان شاء اللہ و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد